صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے کس کس دور میں کس کس انداز سے کس کس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا صدقہ رب کریم ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے آئیے سلسلے کی ابتداء میں نبی الانبیاء تاج دار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑنے کی فضیلت سنتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فن نور الور الکم یوم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلیم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین چونکہ آج کا یہ مبارک سلسلہ دہم میں زبان تمہارے لیے یہ اس پر نور سلسلے کی پہلی کڑی ہے اس لیے آج اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے نام نامی اس میں گرامی اس کی انوار و تجلیات اور کہاں کہاں کس کس انداز میں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں کچھ اس کا روشن بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے ایک فارسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات ذکر کی کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب خنوز نام تو گفتن کمال بے کہتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اتنا پاکیزہ اتنا پاکیزہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر تم ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے ساتھ بھی دھو لو تو اب بھی تمہارا منہ اس قابل نہیں کہ تم اس کریم آقا کا نام اپنی زبان پر لا سکو یقین جانیے حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس قدر پیارا ہے اللہ تعالی جل جلالہ کا کروڑ ہا کروڑ فضل احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور پھر اس کا کرم بالائے کرم کہ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ذکر کرنے کی توفیقہ طا فرمائی ذکر سننے کی توحفی کا فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان و عظمت سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرنے کی توفیقہ طا فرمائی یہ نام نامی اسم کرامی جب زبان پر آتا ہے نا تو اس وقت کیفیت کی کیا ہوتی ہے ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ کیفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا شہد کی مٹھاس کس طرح کی ہے ہم لفظوں میں کسی کے سامنے کیا بیان کریں گے کہ شہد کس طرح کا ہوتا ہے ہاں جب زبان پر شہد رکھا جاتا ہے نا تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی مٹھاس کس طرح کی ہے اور اس کی حلاوت کس طرح کی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب کوئی محبت کے ساتھ اپنی زبان پر لاتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ حضرت امام احل سنت آپ اپنے ایک مبارک شعر میں فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہم ایج بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں اس نام کی برکتیں ہمارا مقدر فرمائے اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے اس طرح کا کوئی عنوان لیا جاتا ہے یا سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر کچھ تحریر کیا جاتا ہے یا کسی بھی انداز میں اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہماری زبان پر آتے ہیں ہماری نجی محافل میں آتے ہیں ہماری گفتگو میں آتے ہیں تو اس سے کتان یہ مقصود نہیں ہوتا یا کتان کو اس طرح کی صورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آقا کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں اور ہمارے ذریعے اللہ تعالی جل جلالہ ان کے مقام کو بلند کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے ذکر سے اپنی محفل کو پاکیزہ کرتے ہیں سرکار کے ذکر سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام, نام اس میں گرامی لکھ کر ہم اپنی تحریر کو پاکیزہ کرتے ہیں کس نے بڑے پیارے انداز میں بات کی کہتے ہیں ما ام مدہ تم محمد مخالتی ونا کم مدح میں جو تحریر کرتا ہوں نا تو میں اپنی تحریر کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا بلکہ سرکار کے ذریعے اپنی تحریر کو عمدہ بناتا ہوں تاکہ یہ قابل تعریف بن سکے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے حقیقت دی ایسی کہ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہی سے اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں اور یہ نام نامی اس میں گرامی اس کا در پاکیزہ اس کا در عمدہ اس قدر بہترین اس کا در عظیم اور اس قدر حسین حسین حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عن صحابی رسول ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے عظیم نات گو شاعر اور یہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جن کو ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا دی وہ دعا کے کی اللہ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما کیسی پیاری دعا اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں کہ یہ پیارے بندے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں وَدَّمَّ إِسْمَ إِذْ قَالَ أشهد اللہ تعالیٰ جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو کیسی عظمتیں عطا فرمائیں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا پانچ وقت اذان ہوتی ہے مؤذن جہاں اشہد اللہ الہ اللہ یہ کلمات ازان میں ادا کرتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اس معزن کی زبان پر یہ آتا ہے اشہاد ان محمد الرسول اللہ ازان میں اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کا ذکر اور اذان ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا روشن بیان اور یہ نام نامی اس میں گرامی اس کی عظمتوں کے کیا کہنے کسی نے کہا میم سے ہے محبوب وہ رب کے ہا سے حاکم عجم و عرب کے دوسری میم سے مالک سب کے دال سے داتا دونوں جہاں کے جود ہے ان کا عام شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقین جانیے کہ یہ نام اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے کہ جب جب یہ نام ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہوتی اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں ایک اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ایک پیاری ادا ایک منفرد ادا ایک حسین اور دل نشین ادا رکھتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ محبت کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور محبت کی دنیا میں صرف محبوب کی تاجداری ہوتی ہے محبت کرنے والا آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ اندھا بھی ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے اندھا اس اعتبار سے کہ یہ محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے اور بہرا اس اعتبار سے کہ محبوب کے خلاف کوئی بھی بات سننا اسے گھر ہی نہیں ہوتا محب کو محبوب کے علاوہ نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے اور پیار کرنے والوں کے انداز جس بھی محبت کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے نا ہر محبت کرنے والے کے انداز جدا سے جدا ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی ایک پرواز ہوتی ہے اور ہر ایک اپنے انداز کے مطابق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے دلکش نظاروں کے سیر کرنے سے پہلے عاشقوں کے امام اہل محبت کی جان سلطان عاشقان امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ کا ایک انداز محبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرو سچی محبت کرنے والے امام احمد رضا محبوب کا نام زبان پر لانے سے پہلے ایک نارا مستانہ بلند کرتے نظر آتے ہیں اور وہ انداز کیا ہے میں محبوب کا نام لینے لگاؤں اپنے محبوب کا نام تمہارے سامنے بیان کرنے لگاؤں تو سنو ایک بات تمہیں کہتا ہوں پہلے تم بھی با ادب ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے اپنے محبوب کا نام لوں کس پیارے انداز میں آپ یہ صدا بلند کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں بدب جھکا لو سرے کہ میں نام لوں گلو باغ کا بل تر محمد مستفی چمن ان کا پاک دیا رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا پیارا انداز ہے محبوب کا نام لینے کا نام لینے سے پہلے کہتے ہیں اے پیار کرنے والو اے محبت کرنے والوں میں تمہارے سامنے اپنے محبوب کا نام لینے لگاؤں سنو ادب کے ساتھ سر جھکا لو تاکہ میں تمہارے سامنے اپنے اس محبوب کا نام لوں جو گل بھی ہیں باغ بھی ہیں اور یہ جتنا بھی چمن ہے نا اور یہ جتنی بھی بہاریں یہ تو ساری کی ساری انہی کے دم قدم سے ہیں اور جب یہ نامے نامی اس میں گرامی زبان پر آتا ہے اس وقت کیفیت کی کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ابھی آلہ حضرت امام علیہ سنت کا ایک انداز آپ نے سنا کہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جا بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ حضرت امام اہل سنت کا پیارا انداز ہے اور کسی نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نامے نامی اس میں گرامی کے تعلق سے یوں بات ذکر کی کہتے ہیں نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام نہیں وہ لذت جو اس وقت نصیب ہوتی ہے نا جب سرکار کا نام زبان پہ آتا ہے اس لذت پر بھی درود و سلام ہو نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام زبان کو لطف شراب طہور ملتا ہے نشاب تہور کا مزہ نصیب ہو جاتا ہے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہماری زبان پر ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی یہ کائنات کے سارے ناموں سے ایک منفرد نام ہے ایک عظیم نام اور ایسا نام کہ اللہ تعالیٰ جل ہوں مخلوق میں کسی کو بھی اتنا پاکیزہ نام نصیب نہیں ہوا اور اس نام کی عظمتوں کے کیا کہنے اہل محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام ادا کرتے ہیں نا یا نام سنتے ہیں تو بڑے پیارے انداز میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں ایک تازیم کا انداز ہے اور بعض اوقات اس طرح کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب یہ کیوں چوما کیسے چوما ایسا تو نہیں کرنا چاہیے ویسے تو ایک کھلی حقیقت آپ کے سامنے ارض کروں کہ محبت کرنے والا وہ تو ادب و تعظیم کے وہ انداز جن سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ بے دھڑک انجام دیتا ہے اور جس کو محبت نصیب نہیں ہے وہ بیچارہ اس کی لذت سے تو واقف ہی نہیں ہے اسے تو اس کیف و سرور کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو کرنا کنارے پر کھڑا ہو کر بس اعتراض جوابات کا سلسلہ ہی کرتا رہے گا اور محبت کرنے والا محبوب کے نام کی لذت لیتا رہے گا ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ کے لیے ایک چیز ارض کرتا چلوں حقیقت بالکل کھلی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ جلال, جلال ہونے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا پیارا نام دیا ایسا پیارا نام دیا کہ جو بغیر چومے ادا ہی نہیں ہوتا آپ تجربہ کر لیجیے سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی زبان سے ادا کیجئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ نام زبان پر آیا نا تو اونٹوں نے فرتے محبت میں ایک دوسرے کو چوم لیا کیسا پیارا نام ہے کہ نام ادا ہوتا ہی اس وقت ہے جب اونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں اوٹ آپس میں ایک دوسرے کو چومیں گے تو یہ نام زبان سے ادا ہوگا چوے بغیر یہ نام ادا ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جل جلالو ہونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے کیف و مستی کے عالم میں درودوں کی ڈالیاں لیے ادب و شوق کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے جلوے دیکھنے چلے انسان اول حضرت آدم علاء نبی علیہ السلط ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں کیسا مقام ہے ہمارے آقا کا ابھی کائنات میں تشریف فرمانی ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے ساڑھے چھ سال بعد دنیا میں تشریف فرما ہوئے میرے آدھ مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ساڑھے سال بعد سرکار بھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے آج تمہیں ملاد آتا ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں اور کائنات میں اب یو کہہ دیئے کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوتا ہوگا کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جہاں آج رسول سرکار کی آمد مر ہوا کنارے نہ بلند کرتے ہوں محبوب کا میلاد نہ مناتے ہوں محبوب سے محبت کا اظہار نہ کرتے ہوں یا کسی نہ کسی انداز میں اپنے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامے نامی اس میں گرامی کے جلوے ان کو مزید عام کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش نہ کرتے ہوں. اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ نہ ملاتے ہیں یہ تو ابھی کی باتیں ہیں نا سرکار ابھی دنیا میں تشریف فرمانی ہوئے ہر سے آزم علیہ اس وقت کی بات ذکر کرتے ہیں اب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا بن فرماتے میں نے آسمانوں کی سیر کی آسمان میں میں جس بھی جگہ پر گیا نا ہر جگہ پر مجھے اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا غرف اسمو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبن علیہ فرماتے جنت کے ہر ہر محل پر اور ہر محل کے ہر ہر کمرے پر مجھے اس میں محمد کے جلوے نظر آئے کدراسما کہاں کہاں یہ نام نامی اس میں گرامیہ اپنے برکتیں لٹا رہا ہے سلاۃ السلام, السلام کہتے میں حوروں کے سینوں پر دیکھا باغات جنت کے پتے پتے, پتے پر جنت کے آلی شان دخت اور اس کے پتے پتے اور اس کی چینی چینی پر کے برگ برگ پر فرشتوں کی پشانیوں پر ہر جگہ اسی نام کے جلوے نظر آتے ہیں اور اس چیز کا بیان کرتے ہیں انسان اول آدمر سرات و سلام کسی نے بڑے پیارے انداز میں بات ذکر کی کہتے ہیں مرغوب ہے کیا صلی علی نام محمد آنکھوں کی زیاد دل کی جلا نام محمد اللہ رے رفعت کے سرے ارش خدا نے اپنے ید قدرت سے لکھا نام محمد ہر حور کے سینے پہ ہر ایک شے پہ جنا کی ہے قدرت خالق سے خدا نام محمد اور رات پہ توبہ کے فرشتوں کی نگاہ میں کس شان سے منکوش ہوا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ تلقین ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو تو سم بھی اس میں اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کچھ برکتیں بھی ذکر فرمائی ان میں سے حصول برکت کے لیے ایک دو برکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ارشاد مُحَمَّدًا حُبًّا لِي دلا ہوں محمد کانا ہوا مولود جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا کیوں میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکتیں لینے کے لیے تو یہ اور اس کا بچہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ جلال ہوں کہ رحمت سے داخل جنت ہوں گے بچہ بھی جنت میں جائے گا اس کا والد بھی جنت میں جائے گا اس لیے کہ محبت اور برکت کے لیے اس نے سرکار کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا اور قیامت کے دن کا منظر وہ تو اگر آپ عالم تصورات میں محسوس کرنے کی کوشش کریں بڑا منفرد منظر ہوگا ادا کا یوم القیامہ نادا منادن قوم یا محمد قیامت کا دن ہوگا اولین آخرین سب جمع ہوں گے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے محمد کھڑے ہو جائیے فت الجنہ جنا حساب بغیر حساب کے اب داخلے جنت ہو جائے جب یہ اعلان کیا جائے گا فم کل منسم ہوں محمد یا تم اندا اللہ جتنے بھی دنیا میں محمد نام کے ہوں گے نا یہ ندا سن کر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے پوچھا جائے گا تم کیوں کھڑے ہو گئے کریں گے ہمارا نام محمد ہے اللہ تعالیٰ جلال فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا میرے بولا ہمارا نام بھی محمد ہے ہم نے تو یہ سمجھا یہ ندا ہمارے لیے فلی کرامت محمد سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامے نامی اس میں گرامی کی برکتیں دیکھیے اس نام کی عظمت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا اور یہ سارے کے سارے بغیر حساب کے داخلے جنت کر دیے جائیں گے سرکار فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ الحمد نے تین بچے دیے اس نے تین میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نے رکھا فرمایا یہ تو جاہل آدمی اسے پتہ ہی نہیں یہ بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ جل دلال ہوں کہ ان پر رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے محبت رسول کے کئی انداز امیر علیہ سنت کی ذات سے ہمیں ملتے ہیں سال ہاتھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں امیر عالیہ سنت کی خدمت میں کسی نے بھی آ کر اپنے بچے کا نام طلب کیا نا تو امیر عالیہ سنت ہر بچے کا نام محمد رکھتے ہیں کسی نے بھی کہا میرے بچے کو نام دے دیجیے میرے ہاں ولادت ہوئی ہے آپ نام عطا کر دیجیے امیر عالیہ سنت اس کا نام محمد رکھتے ہیں ہاں یہ الگ پھر سلسلہ ساتھ ہوتا ہے کہ نام محمد رکھا پکارنے کے لیے صبان رضا نام محمد پکارنے کے لیے حسان رضا نام محمد پکارنے کے لیے نومان رضا یا کوئی اور نام لیکن ہر ایک کا نام آپ محمد رکھتے ہیں اس نام سے محبت کی وجہ سے اس نام سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بعض کے لیے یا کئی ایک کے لیے یہ پہلا انکشاف ہو ویسے تو امیر عالیہ سنت نے متعدد مرتبہ مدنی مذاکروں میں بھی اس چیز کا ذکر کیا امیر اعلی سنت فرماتے ہیں کہ میرا اپنا نام محمد نام محمد پکارنے کے لیے ریاض یہ بھی محبت کے انداز ہے نا اللہ تعالی جل جلالہ امیر اہل سنت کو عمر دراز یہ بال خیر عطا فرمائے اور ان کے اس انداز محبت کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین ارشاد فرمایا جا رہا ہے ما طعیم علی مائده و لا جلس علیها و فیها اسمی الا قدسوا كل يوم مرتين جس دسترخوان پر کوئی محمد نام کا بندہ ہو اللہ تعالی اس دسترخوان پر موجود لوگوں کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے کوئی کام کرنا ہو اس کام کے کرنے سے پہلے عام طور پر مشورہ کیا جاتا ہے نظر آپ مکان بنانا ہے بتائیے نقشہ کس طرح کا ہونا چاہیے ابھی جگہ لینی ہے جگہ کس جگہ پر لوں میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تجربہ نہیں ہے فلاں چیز کا تجربہ ہے یہ کروں وہ کروں آپ مارکیٹ میں بیٹھنے والے ہیں مجھے کوئی مشورہ میں کروں تو کیا کروں عام طور پر یہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد نام کے کسی آدمی سے مشورہ کیا جائے اللہ تعالیٰ جل ہوں اس مشورے میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے سرکار کے نام کی برکتیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے جلوے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی بہاریں یقین جانیے کہ کسی نے کہا نا یہ کیسا دستور ہے بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری نہیں اس مبارک نام کی برکتیں بیان کرتے کرتے کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے لیکن اس نام کی برکتیں بیان نہ ہو سکے ہمارے سلسلے کا تو وقت میسی ہی تھوڑا سا تھا اور یہ وقت اپنے اختتام پر پہنچا اللہ تعالی ہمیں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے نامے نامی اس میں گرامی کی حقیقی معنی میں برکتیں عطا فرمائے ان برکتوں میں سے ایک برکت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں حضرت حیثم ابن حنش آپ راوی ہیں کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی بیٹھے ہوئے تھے پاؤں سو گیا کسی نے کہا اپنے محبوب ترین شخص کا نام لیجیے حیرت عبداللہ ابن عمر آپ کی زبان پر فوراً یہ کلیم آتا ہے یا محمد یا محمدہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے کہا المدد یا رسول اللہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا اللہ تعالی کی کرم نوازی ہوئی کہ جو پاؤں سن شدہ تھا فوراً درست ہو گیا محبت کرنے والے کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے خون جوش مارتا ہے تو جب خون جوش مارے گا سارے کا سارا جسم ویسے درست ہو جائے گا دل کو راحت ملتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈا کا سامان ہوتا ہے کانوں کو راحت ملتی ہے ہر طرف کیف و سرور کا عالم ہو جاتا ہے کسی نے کہا نا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیقت آ فرمائے اس نام کی حقیقی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے سرکار تعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض خاص سے اللہ تعالی ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی رب کریم با ادب بنائے بے ادبی سے بچائے بے ادبوں کے سائے سے محفوظ فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم